الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا آديلا وأشدو الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشدو أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 جاء رجل الى رسول اللہ صلی عليه علیہ وسلم فقال اوسنی فقال اوسیك ان تستحیی من اللہ عز وجل کما تستحیی من الرجل الصالح ذکرہ علیہ مام البانی تھی سلسلتی صحیحہ سلسل ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ کے لئے ہے جو اکیلہ اور تنہاں پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثما کے بعد انقن تد الد السلام نازن ہو ذاتی مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبو گئے میرے معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں حیا یعنی شرم بہت ہی عظیم خصلت ہے اور بہت ہی بہترین عادت ہے جو انسان حیا سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے حیا انسان کو نیکی کرنے پر ترغیب دلاتی ہے برائی سے روکتی ہے بندوں کا حق ادا کرنے پر ابھارتی ہے اللہ تعالی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنے پر حیا شرم انسان کو ابھارتی ہے حیا انسان کو با بناتی ہے جو انسان حیادار ہے وہ بھوکھا مر جائے گا لیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلائے گا لیکن جس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اللہ کے وسلم صرف حدیث سے آپ فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک دو لقمہ مل جائے اور آگے چلتا بنے مسکین وہ ہے جس کی آمدنی کم ہو لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور کسی سے چمر کر کے نہ مانگے بخاری کی حدیث ہے تو حیا دار انسان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے تو حیا بہت عظیم خصلت ہے بہت عظیم عادت ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر نبی کو عطا کی گئی اور ہر نبی کی شریعت کے اندر چیز موجود تھی سب سے زیادہ حیا دار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے انبیاء کے تھے صحابہ کرام تھے جو اتنا زیادہ نیک ہوگا متقی پرہیزگار ہوگا ماحد اور متوع سنت ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ حیا دار بھی ہوگا تو حیا بہت عظیم ترین خصلت ہے اور حیا کی تعریف یہ ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ایسی عادت یا ایسی خصلت جو انسان کو غلط کاموں سے روکے اور غلط بیانی سے بھی روکے یعنی انسان زبان سے کوئی غلط بات نہ کہے اور نہ کوئی غلط عمل کرے اس سے روکے ایسے ہی جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا کرنے سے بھی اس کو بات نہ رکھے یعنی اس کے حق ادا کرنے کی کوتاہی سے منع کرے ایسی چیز کو شرم اور حیا کہا جاتا ہے یعنی شرم اور حیا کا مطلب یہ ہے انسان نیکیوں کو بجا لائے برائیوں سے اجتناب کرے اور جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرے یعنی شرم کا مطلب یہ نہیں کہ انسان شرم میں آ کر کے کسی کا حق ادا نہ کرے کہ بھی مجھے شرم آ رہی ہے اسی لیے دینی مسائل کے اندر شرم کرنا یہ مضموم ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے آپ سوال کیجئے پوچھئے اللہ, کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سوال جو آدمی آجیز ہو علم ہو اس کا شفا کیا ہے سوال کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند تھی کہ آپ, آپ سے لوگ سوال کریں پھر آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو دین سے متعلق ہو اس کے بارے میں انسان کو شرم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو شرم کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی کا حق ادا نہ کرے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے فلانے کیا کہیں گے اور اس طریقے سے مجھے شرم آتی ہے نہیں یہ شرم نہیں ہوتی ہے شرم ایسی خصلت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور جس کا حق ہے اس کو حق ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے انسان کے اندر یہ حیا اخلاق پیدا کرتی ہے حیا ایمان ہے حیا انسان کا قیمتی زیور ہے عورت کا خاص طور پر اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا جو عورت جسے مرگی آتی تھی اور جب وہ مرگی آتی تھی تو وہ بے پردہ ہو جاتی تھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ اللہ اربراہن تمہیں کیا کر دے شفا دے دے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اور اگر تم اس پر صبر کرتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے اس عورت نے فرمایا خاتون عورت نے فرمایا اور کہنے لگی کہ اللہ کے علیہ وسلم میں صبر کروں گی لیکن میرے یہ دعا کر دیجئے یہ دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی آئے تو میں بے پردہ نہ ہوں بلکہ میرے سارے آدھا ڈھکیے اور چھپے ہیں کی مرگی میں انسان کو شور نہیں رہتا احساس نہیں رہتا بے پردہ ہو جاتا انسان تو کہا کہ یہ دعا کر دیجئے میں صبر کر لوں گی لیکن یہ دعا کر دیجئے کہ جب مرگی آئے تو پھر میں با پردہ رہوں اور میرے جسم کا کوئی عضو نظر نہ آئے لوگوں کو ہمارے بھی ان کے لیے دعا کی ان کو جنت کی بشارت دی بیمار ہیں لیکن پھر بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ کسی کو نظر نہ آئے کسی کی نظر نہ پڑے تو جو حیا ہے یہ عورت کا بطور خاص قیمتی زیور ہوتا ہے مرد بھی ایسے ہوتا ہے مرد بھی حیا دار ہوتا ہے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے سب سے زیادہ کریم تھے حیا کرنے والے تھے ایسے صاحب کرام سب کے سب ایسے ہی تھے لیکن ہنستے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حسرت اس کے ان کے اندر بطور خاص پائی جاتی تھی اور ہمارے نے فرمایا کہ کیا میں ان سے شرم نہ کروں جن سے فرشتے شرم کرتے تو فرشتے بھی شرم کرتے فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے ان کو بھی اندر بھی حیا ہوتی ہے اور اللہ ہربلامین بھی حیا کرتا ہے اللہ ابرامن کی ایک شفت ہے حیا کرنا اور اس کا ایک نام ہے الحئی حئی ان اللہ حئی کریم کہ اللہ ہر کیا ہے حیا کرنے والا ہے اور کریم ہے یعنی اللہ ابرامین کو شرم آتی ہے اس لیے معنی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور وہ دعا کرتا تو اللہ ابرامین اس کو نہ دے اس کے ہاتھ کو لوٹا دے نہ دے اللہ تعالی کو اسے شرم آتی ہے تو یہ عظیم خسرت ہے اللہ البرام کی صفت حیا کرنا لہذا یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے حیا کی میرے بھائیوں دو قسم ہوتی ہے ایک قسم ہے بندوں کے ساتھ حیا کرنا بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا کیونکہ حیا انسان کو اچھے اخلاق پر ابھارتی ہے ایک کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے دوسری حیا کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے اور یہ ایمان میں سے ہے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک صحابی سعید بن عزیز الزدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تشریف لائے اور ہمارے کہنے لگے کہ مجھے وسیعت کر دیجیے ہمارے ابھی نے کہا کہ اُسی کا تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے تم حیا کرو کما تستحی من الرجل الصالح جس طریقے تم نیک انسان سے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو اسی طریقے سے تمہیں اللہ رب العالمین سے حیا کرنا چاہیے ایک انسان گنہ گار ہے فاسق و فاجر ہے لیکن جب کسی نیک انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے گناہ کو نہیں کرتا ہے یا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے بیڑی پی رہا ہوتا ہے وہ سگریٹ کو پیچھے کر لیتا ہے بچہ باپ کو دیکھتا ہے یا خاندان کے یا علاقے کسی بڑے آدمی کو دیکھتا ہے اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے سرکشی کر رہا ہوتا ہے تو باز بعض آ جاتا جا کر کے چھپ جاتا ہے اس کا اس آدمی کی شرم کرتا ہے اس کا حیا کرتا ہے اس کا خیال لگتا ہے تمہارے بھی فرما جیسے تم نے ایک آدمی کا خیال لگتے ہو اور حیاء کرتے ہو کرتے بھی اللہ حرب رامین کا حیاء کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے حیاء یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نیکیوں پر قائم رہے عبادات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے کوئی کوتاہی نہ کرے معاشیت نہ کرے جیسے انسان انسان سے ڈرتا ہے یا شرم کرتا ہے نیک انسان کا اور اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا ایسے ہی اللہ غلامین کے سامنے کوئی گناہ نہ کرے ہم سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں اللہ رب ہم سب کو دیکھ رہا ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن ہم سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں تو جیسے ایک انسان کسی دوسرے نیک انسان کے نگاہوں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا شرماتا ہے نیک انسان کو تو اللہ غلامین کی شرم انسان کے اندر ہمارے اندر اور ہونے چاہیے ہم اللہ کے ایک مخلوق اللہ کے ایک نیک بندے کی شرم کرتے ہیں اللہ جو سب کا خالق ہے اس نے ایک انسان کا بھی خالق ہے اس کی شرم اور حیا ہمارے اندر نہ ہو تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے یہ آج یہی صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگ انسانوں کی شرم تو کر لیتے ہیں اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں بے غیرت جو سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں بیڑی سگریٹ پیتے ہیں یا اس طریقے سے اور گناہوں کا کام کرتے ہیں اور ان کو ذرہ برابر بھی نہ کسی نے ایک انسان نہ کسی بزرگ نہ کسی متقی پرہیزگار کسی کی ان کو شرم و حیا نہیں ہوتی ہے ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کثرتیں پائے جاتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے لوگوں کے سامنے کھاتے پھرتے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے روزے داروں کے سامنے یا اس طریقے سے اور نماز کے لیے جماعت قائم ہوتی ہے مسجد سے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے مسجد کے اندر نہیں آئیں گے یہ سب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایمان کے اندر بھی کمی اللہ ابرامین سے شرب اس کے اندر نہیں ہے یا جو انسان اللہ ابراہیمین کے شاید شرکت ہے اس لیے سب سے زیادہ جو غیرت مند انسان ہوتا ہے وہ معاہد ہوتا ہے وہ اللہ ابراہمن کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا لیکن جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی ہے اللہ کی حیا نہیں پائی جاتی ہے اللہ ابراہن کے ساتھ شرک کرتے ہیں بدات اور خرابات کا انتخاب کرتے ہیں اس لیے حیا انسان کو توحید سکھاتی ہے حیا ایمان ہے ہمارے نبی ایک حدیث ہے کہ صابی اپنے بھائی کو اعتماد کر رہے تھے سرجریش کر رہے تھے ان کی حیا کرنے کی وجہ سے تو میں نبی ان کو منع کیا کہا دا فرما دا فن الحایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے حیائی ایمان ہے یہ حیا یہ انسان کے اندر ایمان کو مضبوط کرتی ہے بلکہ ایمان ہے حیا اس لیے حیا انسان کو شرک سے بچاتی ہے جو اللہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر کرے وہ انسان حیا دار نہیں ہے بے شرم انسان ہے وہ اس کے یہاں اللہ ابراہمین کی کوئی حیا نہیں ہے اللہ برہمین کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے جو بندہ اللہ برہمین کے ساتھ شرق کرنے والا تمہارے بھی نے فرمایا کہ جیسے تم نے ایک انسان سے شرم کرتے ہو ایسے اللہ شرم کرو اس حدیث کے بارے میں امام ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مختصر انداز میں یہ بہت عظیم نصیحت ہمارے نبی نے کی ہے بڑے مختصر الفاظ میں واضح الفاظ میں بہت عظیم نصیحت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو فرمائی کون کی حدیث کے بارے میں جو ہمارے بین فرمایا کہ تم اللہ سے ایسی شرم کرو جیسے تم کسی نیک انسان سے شرم کرتے ہو پھر وہ کہتے ہیں اضلاع اللہی من امرقی صلاح و زویل حیات فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا فاسق انسان نہیں ہے جو کسی نیک انسان کے سامنے اپنے گناہوں کو کرنے سے شرماتا نہ ہو یعنی شرم آتی کوئی غلط کام کرنے سے کن کے سامنے جو نیک لوگ ہیں کتنا بھی فاسق و فاضر ہو لیکن ضرور وہ کسی نے انسان کو جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے سامنے گناہ کرنے سے شرم آتی ہے اس کو اور گناہ کرنے سے رک جاتا ہے یہ چیز اکثر پائی جاتی ہے اگرچہ ایسا کہ میں نے کہا کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنے بھی غیرت لوگ ہیں کہ لوگوں کے سامنے سب کے سامنے کھلے ہم کرتے ہیں اور گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ فاصل میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کسی نیک انسان کو دیکھ کر کے اپنے گناہوں سے باز نہ آ جائے کیوں کہ تو کہ جب وہ دیکھے گا اس کو کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے واللہ مطلع على جميع افال خلقي اور اللہ رب العالمين اپنے مخلوقات کے تمام عامال پر مطلع ہے۔ سب جاننے والا اللہ رب العالمين فلعبد اذا استحيا من ربه استحياوه من رجل صالح لہذا ایک انسان جب اس طریقے سے اللہ سے جڑے گا جس طریقے سے نیک انسان سے جڑتا ہے تجنب جميع المعاصي الظاهره والباتنه وہ تمام برائیوں سے چاہے وہ ظاہر یا باطن خلوت میں کی جانے والی ہوں یا سب کے سامنے کی جانے والی برائیاں ہوں وہ تمام برائیوں سے وہ بعض آ جائے گا اگر انسان کے اندر چیز پیدا ہو جائے اگر انسان کی شرم ہے صرف تو انسان انسانوں کے سامنے گناہ نہیں کرے گا لیکن گھر میں آ کر کے گناہ کرے گا وہ خلوت میں اکیلے میں تنہائی میں لیکن جس انسان کے اندر اللہ تعالی کا خوف ہے اللہ رب العلامین کا ڈر ہے اور جس طریقے سے بندے سے انسان شرم کرتا ہے اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ کی شرم ہوگی تو انسان لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرے گا اور خلوت اور تنہائی میں آ کر کے بھی گناہ نہیں کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی بندہ نہیں ہے کوئی انسان تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھنے والا ہے اللہ مطلع ہے تمام اعمال پر اللہ ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے لہذا اللہ رب العالمین سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں ہے کوئی دیکھنے والا کوئی نیک بزرگ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کسی بندے کے اندر تو تمام معاشی اور نافرمانی سے تمام گناہوں سے چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو اندر سے ہو ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا اور اسے اجتناب کرے گا فیالہ بن وسی ما وہ معطن ماں اجما اہا پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نصیحت ہے کتنی بڑی معذت اور وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے لوگوں سے کی کہ جب تم اسی طریقے سے جیسے نیک بندو شرم کرتے ہو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے تم بھی شرم کرو تو حیا میرے بھائیو انسان کو برائی سے بچاتی ہے نیکی پر انسان کو قائم رکھتی ہے اور سب سے بڑی حیا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کرے اللہ حرب کے ساتھ شرم کرے اور اللہ حرب العامن نے جن چیزوں کو منع کر دیا اور ان میں سے کسی چیز کا ارتقاب نہ کرے اسی لیے حیا ایمان بھی ہے حیا تقویٰ بھی ہے حیا توحید بھی ہے حیا ایمان بھی ہے اور حیا خیر ہی خیر ہے جیسا اللہ کے سر صاحب اللہ, اللہ کے دیس ہے کہ آبر الحیا اللہ بالخیر کہ حیا سے انسان کے خیر ہی آتا ہے خیر کے چیز انسان کے اندر نہیں آتی حیا نہیں ہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بغیرت ہو اس کے اندر حیا نہیں ہے اور اس کے اندر شر پایا جائے گا کیونکہ حیا انسان کے اندر خیر لاتی ہے اور جب انسان اگر حیا دار نہیں ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر خیر نہیں پایا جائے گا اس کے اندر شر پایا جائے گا تو حیا سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے حق الیا کہ اللہ تعالیٰ سے جس طریقے شرم کرنے کا حق ہے وہ اسی حیا اور شرم کرو یا رسول اللہ الحمد للہ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے اللہ تعالی سے شرم کرتے ہیں اللہ کا کہ حمد ہے اللہ سے ہم حیا کرتے ہیں تمہارے بین فرمایا کہ حیا اور شرم نہیں ہے جو تم لوگوں کے سامنے کرتے ہو لوگوں کے ساتھ کرتے ہو اصل حیا یہ ہے اس لیے میں نے کہا کہ حیا کا سب سے اونچا درجہ سب سے اعلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ عبامن کے ساتھ حیا کرے پھر ہمارے بین فرمایا ولا کن من مین اللہ حیا لیکن حقیق لیکن اللہ تعالیٰ سے حقیقی شرم یہ ہے کہ انتہا و واہ کہ تم اپنے سر کی اور سر کے جو ارد گرد چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو اپنے خیال اور دماغ کی بھی حفاظت کرو وہ ماہ واہ اور جو سر کے آس پاس ہیں سر کے آس پاس کی ہماری آنکھیں ہیں ہمارا کان ہے زبان ہے یہ تمام چیزیں سر کے اندر سر کے آس پاس ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو زبان سے غلط بات نہ نکالو کان سے غلط چیز کو نہ سنو آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھو ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو اصل حیا یہ ہے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بات رکھو جو شریعت میں منع کر دی گئی ان تمام گناوں سے بات رکھو وہ تحفظ اما ہوا اور اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرو پیٹ میں کوئی حرام چیز لے کر کے نہ آؤ حرام مال حرام چیز نہ پیٹ کے اندر داخل کرو اما ہوا اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں کی بھی حفاظت کرو شرم کی حفاظت کرو شرمگاہ پیٹ کے قریب ہے اس کی بھی حفاظت کرو پیٹ کی حفاظت کرو اپنے پاؤں کی حفاظت کرو یہ تمام چیزیں آپ کے پیٹ سے ہمارے پیٹ سے جڑی ہوئی ہیں تو آپ نے کہا کہ پیٹ کی اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی حفاظت کرو ان کا خیال رکھو اس لیے اپنے پیٹ کے اندر حرام نہ کبھی داخل کرو حرام نہ کھاؤ نہ خود کھاؤ نہ اپنا اہر ویال نہ بال بچوں کو کھلاؤ اور اس طریقے شرمگاہ کی حفاظت کرو اپنے پاؤں کی حفاظت کرو اس لیے کہ انسان کا ہاتھ بھی جنا کرتا ہے انسان کی آنکھ بھی جنا کرتی ہے اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر ہمارے برمنہ بلا موت کو اور جب آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ان چیزوں کو یاد کرو موت کو یاد کرو یہ اصل ہے حیا اللہ تعالیٰ سے یہ ہے اللہ تعالی کی حیا کرنے کا کہ انسان موت کو یاد کرے جب موت کو یاد کرے گا تو انسان نیکی پر قائم رہے گا انسان اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھے گا ومن الاخرہ اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے فمن فعل ذالک فقد استحیا من اللہ حق الحیا جس نے یہ عمل کیا اس نے حقیقت میں اللہ برامین کے ساتھ حیا کیا یہ اصل حیا ہے میرے بھائیوں کہ اپنے سر کی حفاظت کریں اور سر کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے کبھی نہ جھکائیں غیر اللہ کا سجدہ نہ کریں یہ سب سے بڑا شرک ہے غیر اللہ کا سجدہ کرنا ہماری پیشانی ہمارے سر کے اندر ہے اللہ خالق ہے ہمارا سب کا لہذا ہماری پیشانی جھکے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے جھکے اگر ہم غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں, کسی قبر اور مزار پر یا کسی پیر اور ولی کا کسی نبی کا کسی فرشتے کا سجدہ کرتے ہیں تو اللہ ابامن کے ساتھ شرک ہے میرے بھائیو. یہ کبھی معاف ہونے والا جرم نہیں ہے یہ اگر انسان توبہ کرے گا تب معاف ہوگا توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نہیں معاف کرے گا اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بے غیرت انسان ہے سب سے جو زناکار انسان ہے سود خور ہے رشوت خور ہے اس سے بڑا بےغیرت انسان ہے جو انسان اللہ بامن کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ رشوت اور یہ سود معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں ہو یاد رکھ لیجیے اس بات کو یہ ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں شرک کے علاوہ لیکن شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہم بے غیرت اس کو سمجھتے ہیں جو زانی ہے بے غیرت اس کو سمجھتے ہیں جو سب کے ساتھ بدخلقی سے پیش آتا ہے ہم بے غیرت اس کو سمجھتے ہیں جو رشوت لیتا ہے سود کھاتا ہے یہ بے غیرت لیکن سب سے بڑا بے غیرت انسان وہ ہے جو اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرے اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانے کے بجائے کسی قبر اور مدار کسی ولی اور کسی نبی اور کسی فرشتے کے سامنے جا کر کے جھکاتا ہے وہ اللہ ابام کے ساتھ سب سے زیادہ غیرت ہے اور سر کرنے والا ہے۔ اسے معاشی نے کہا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اپنے سر کو کسی کے سامنے نہ جھکاؤ کسی کے لیے حکومت کرو اسی لیے کسی کے سامنے رکو کرنا غیر اللہ کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے میرے تو یہ اصل حیا یہ ہے جو سب سے اونچی قسم ہے اگر یہ حیا رہے گی تو دوسری جو حیا بندوں کے ساتھ ہے تب اس کا فائدہ ہوگا اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا ہمارے پاس نہیں ہے یہ ایمان نہیں ہے توحید نہیں ہے اپنے آپ کو شرک سمے محفوظ نہیں رکھا ہے ہم کتنا بھی لوگوں کے ساتھ حیا کریں کتنا ہی پاک دامن رہیں کتنا ہی زیادہ پردے کا اہتمام کریں چاہے مرد ہو یا عورت اس حیا کا انسان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ حیا کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اللہ تعالی کی ذات پر ایمان اسی خال بات کرنا اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کے حقوق ادا کرنا اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھنا جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی بندوں کے ساتھ انسان کتنا بھی حیا دار ہوگا اللہ رب العامن کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے حیا کی سب سے اعلیٰ تریل قسم یہی ہے کہ انسان اللہ رب العامن کے ساتھ حیا کرے حیا کی بڑی فضرتیں میرے بھائیو حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں یہ حدیث ابو مسعود البدری فر رضی اللہ علوقی ہے کہتے ہیں اللہ کسو صلی اللہ علیہ وسلم یا ان مما ادرک الناس من کلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئ اسے بخاری کی حدیث ہے کہ پہلے نبوت کی چیزوں میں سے باتوں میں سے ایک بات جو ملی ہے لوگوں کو یہ ہے کہ اگر تمہیں شرم نہیں ہے تو تم جو چاہو جو کرو اللہ تعالی کے ساتھ شرم نہیں ہے شرک کرو نبی کے ساتھ شرم نہیں ہے بدعت و افات کرو نافرمانیयां کرو اللہ رب کی بندوں کے ساتھ شرم نہیں ہے بندوں کے سامنے نگاہوں کے سامنے ذنا کرو گناہ کرو و فجور کا کام کرو جب انسان کے اندر سے مادہ اور یہ قسلت ختم ہو جاتی ہے تو انسان جانور بن جاتا ہے جیسے جانور سب کے سامنے اس کو کچھ فکر نہیں ہوتی ہے اور جانور جو ہے جانور سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے اس طریقے سے ایک انسان بن جاتا ہے جب انسان کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی ہے اللہ کی شرم و حیا جب ہو جاتی ہے تو انسان لوگوں کے سامنے شرک بھی کرتا ہے شرک کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی ہے بلکہ جو ممبر جہاں سے توحید اور سنت کی دعوت دینی چاہیے اس ممبر کو شرک اور بدعت کا مرکز بنا دیتا ہے اور اپنے ممبروں سے شرک اور بدعات کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے سب کے سامنے کھلے عام دیکھیے شرک کیا جاتا جا کے اپنے ملکوں میں دیکھیے مزاروں اور درگاہوں پر جا کر کے کتنا بڑا جرم ہوتا ہے انسان کس طریقے سے اللہ برہمین کے ساتھ بے شرمی کا مظاہرہ کرتا اللہ البراہمین کا کوئی حق ادا نہیں کرتا ہے تو اگر شرم نہیں ہے تو انسان جو چاہے جو کرے یہ سب سے بڑی بات ہے جو نبوت پہلی نبوتوں کے اندر دی گئی اور لوگوں نے اسے حاصل کیا انہی میں سے بات یہ بھی ہے اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما کان فاش وفی شاہی اللہ جہاں بھی فوش کاری بدزبانی آتی ہے وہ چیز اسے بدنما بنا دیتی ہے وہ کان حیافی شاہی ان لا اور جہاں بھی حیا آتی ہے حیا اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے حیاء بڑی عظیم خوبصورتی ہی ہے یہ خوبصورتی حیا انسان کی خوبصورتی ہے حیا یہ خوبصورتی صرف چہرے کی خوبصورتی نہیں ہے ہو سکتا انسان چہرے میں خوبصورت ہو لیکن انسان بد ہو انسان بدعمل ہو لیکن ایک انسان چہرے سے خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ دوسری جو خوبصورتی حیا کی ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہو ایسا ہو سکتا ہے اس لیے حیا سب سے عظیم ترین خسرتوں میں سے ہے یمام القیم علیہ فرماتے ہیں اس حیا کے تعلق سے فرحل اخلاقی وہ اجلیہ وہ اختر ہا نف نفعا وہ فرماتے ہیں کہ جو حیا کی خصلت ہے یہ سب سے یعنی اخلاق میں سے بہت ہی عظیم ترین خصلتوں میں سے خصلت ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ لوگوں کو ہونے والا ہے سب سے زیادہ نفع بخش خصلتوں میں سے کیا ہے ایک حیا کرنا بھی ہے جو خسرت ہے اور جو اخلاق انسان کے اندر پائی جاتی ہیں لہٰذا حیا ایمان بھی ہے اور حیا اخلاق بھی ہے انسان کو حیا اخلاق اور نیک کاموں پر ابھارتی ہے اس طریقے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا اور وہ حدیث یہ ہے کہ ہمارے فرماتے ہیں ابو حرض اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ ہمارے بھی فرمایا ایمان اور بدم و صبح نشوبہ ایمان کی جو شاخیں ہیں ستر سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں لا اللہ اولا الہ سب سے اونچی شاخ کیا الا اللہ کہنا وہ ازنا اما تلازا نے تریق اور سب سے جو نچلی شاخ ہے وہ کیا ہے تکلیف دے چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان یہ عمل ہے یہ اس لیے ایمان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں انسان زبان سے اقرار کرتا ہے دل سے اعتقاد رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے عمل بھی ایمان میں داخل ہے ہمارے بی نے کیا فرمایا او لا اولا الا اللہ لا لا کہنا یہ زبان سے انسان پڑھتا ہے تو آپ نے اس کو ایمان میں شامل کیا لہذا ایمان کے اندر زبان سے جو آپ عبادات کرتے ہیں وہ ساری زبانی عبادات بھی ایمان کے اندر شامل ہیں اور اس طریقے سے وہ اذنا ہے ایمانۃ الزان طریق اور سب سے جو نچلی شاخ ہے وہ کیا ہے تکلیف دہ چیزوں کو ایزا پہنچا دینے والی چکتی چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے یہ عمل ہے یہ نماز عمل ہے اللہ ابراہ نماز کو ایمان کا ہے واللہ اللہ علیہ ایمان کو اللہ تمہارے ایمان کو تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا یہاں نماز کے کہنے کے وجہ اللہ نے ایمان کہا نماز عبادت اور عمل ہے تو عمل بھی ایمان میں شامل اور داخل ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کروں بولے حیا شوط ایمان اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے تو حیا ایمان ہے میرے بھائیو جس کے اندر حیا نہیں ہے گویا کہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے حیا خیر ہی خیر ہے جس کے اندر حیا نہیں گیا کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے شرح شرح تو حیا انسان کو نیک چیزوں پر ابھارتی ہے انسان کو برائیوں سے روکتی حیا یہ نہیں کہ انسان کسی سے دین کے بارے میں کوئی مسا مسانہ پوچھے یہ حیا نہیں ہے ہمارے بہت سارے بھائی لوگ عمر لمبی ہو گئی کہتے یار شرم آتی کیسے پوچھوں وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے یا اس طریقے سبرے کرنے کا طریقہ نہیں معلوم کہتے آپ میری اتنی عمر ہو گئی ہے کیسے میں لوگوں سے پوچھوں لوگ کیا کہیں گے دین کے بارے میں شرم کرنا یہ شرم نہیں ہے یہ غلط ہے یہ ہمارے نبی انصار کی تعریف کی, کی انصار کی عورتیں کہ ان کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا نہیں سمجھ آتا آ کر کے پوچھتی تھی تو دین مسائل کے بارے میں سوال کرنا چاہیے ہمارے نبی کے پاس اللہ جبیل امین کو بھیجا تو آ کر کے آپ سے سوال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ کے سالوں کو جواب دیا تو دین کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں نہ پوچھنا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے یہ میرے بھائی یہ حیا اور شرم نہیں ہے یہ غلط چیز ہے یہ انسان مرتے دم تک دین کا علم حاصل کرتے رہتا ہے انسان کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے کہ اب ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے نہیں بچپن سے لے کر کے موت تک بستر موت کے بستر پر ہے اس وقت تک انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے محدثر کے ایک, ایک, ایک واقعات ہیں بستر مرک پر ہے موت آنے والی ہے جانکنی کا وقت ہے لیکن پھر بھی محتسین حدیثیں سنتے تھے فلاں حدیث سنائیے مجھے فلاں حدیث مجھے بتائیے یہ صورتحال کبھی انسان علم سے ام, ام, کیا نام ہے بے پرواہ ہو سکتا ہے انسان ہمیشہ علم کا محتاج ہوتا ہے اسے دین کے بارے میں شرم کرنا نہ پوچھنا یہ اصل شرم نہیں ہے یہ غلط قسم کی شرم ہے جو پائی جاتی ہے یا اس طریقے سے لوگوں کو حقدہ کرنے میں اگر شرم آ جائے یہ بھی شرم نہیں ہے شرم حقیقت میں یہ ہے کہ انسان نیکی پر قائم رہے برائیوں سے دور دوری اختیار کرے اللہ حق ادا کرے بندوں کا حق ادا کرے اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کرے اور اس طریقے سے ایک رکاوٹ بن جائے برائیوں کے کے کرنے میں یہ سب سے بڑی حیا یہی ہے کہ ایک رکاوٹ بن جائے برائی کرنے میں اور انسان کو ہمیشہ نیکی پر بھارتی رہے اسی چیز کو حیا اور شرم کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الام ہمیں ہمارے اندر شرم و پیدا فرمائے اللہ براہ ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے صلب صالین کے عقید اور منحج پر قائم رکھے اللہ تعالی ہم کو شرک بداد فرافات اور ہر قسم کی معصیت اور نافرمانی سے محفوظ رکھے امین, آمین, آمین, آمین بارک اللہ لی فرقاندی و الفان ویا کم بالآیات و ذکی الحکیم انتعلیٰ جواد ان کریم ملکم برف الرحیم